میتھن اودم او مخیری مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او پیس لغير الله به فمن اضطر باغ ولا عاد فإن ربك غفور اے محمد ان سے کہو کہ جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر خرام ہو اللہ یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے یا فسک ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو یہ مضمون سورہ بقرہ آئے ایک سو اور سورہ معدہ آیت تین میں گزر چکا ہے اور آگے سورہ نہل آیت ایک سو پندرہ میں آنے والا ہے سورہ بقرہ کی آئے تو اس آیت میں مظاہر اتنا اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہاں محض خون کہا گیا ہے اور یہاں خون کے ساتھ مسفو کی قید لگائی گئی یعنی ایسا خون جو کسی جانور کو زخمی کر کے یا ذبح کر کے نکالا گیا مگر دراصل یہ اختلاف نہیں بلکہ اس حکم کی تشریح ہے اسی طرح سورہ معاہدہ کی آیت میں ان چار چیزوں کے علاوہ چند اور چیزوں کی حرمت کا بھی ذکر ملتا ہے یعنی وہ جانور جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو لیکن فی الحقیقت یہ بھی اختلاف نہیں ہے بلکہ ایک تشریح ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو جانور اس طور پر ہلاک ہوئے ہوں وہ بھی مردار کی تعریف میں آتے ہیں فقہ اسلام میں سے گروہ اس بات کا قائل ہے کہ حیوانی غذاؤں میں سے یہی چار چیزیں حرام ہیں اور ان کے سوا ہر چیز کا کھانا جائز ہے یہی مسئلہ حضرت عبداللہ ابن باث رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تھا لیکن متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کے کھانے سے یا تو منع فرمایا ہے یا ان پر کراہت کا اظہار فرمایا ہے مثلا پالتو گدھے کچلیوں والے درندے اور پنجوں والے پرندے اس وجہ سے اکثر فقہ تحریم کو ان چار چیزوں تک محدود نہیں مانتے بلکہ دوسری چیزوں تک اسے وسیع قرار دیتے ہیں مگر اس کے بعد پھر مختلف چیزوں کی حلت و حرمت میں فقاہ کے درمیان اختلاف ہوا ہے مثلا پالتو گدھے کو امام ابو حنیفہ امام مالک اور امام شافی رحمتہ اللہ علیہ حرام قرار دیتے ہیں لیکن بعض دوسرے فقاہ کہتے ہیں کہ وہ حرام نہیں ہے بلکہ کسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس کی ممانت فرما دی تھی درندہ جانوروں اور شکاری پرندوں اور مردار خور حیوانات کو حنفیہ مطلق حرام قرار دیتے ہیں مگر امام مالک اور اوزائی کے نزدیک شکاری پرندے ہیں لیس کے نزدیک بلی حلال ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک صرف وہ درندے حرام ہیں جو انسان پر حملہ کرتے ہیں جیسے شیر بھیڑیا یا چیتا وغیرہ اکرما کے نزدیک کوا اور بجو دونوں حلال ہے اسی طرح ہنفیہ تمام محشرات الارض کو حرام قرار دیتے ہیں مگر ابن ابھی للا امام مالک اور اوزائی کے نزدیک سانپ حلال ہے. ان تمام مختلف اخبار اور ان کے دلائل پر غور کرنے سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ در اصل شریعت الہی میں قطعی حرمت ان چار ہی چیزوں کی ہے جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے ان کے سوا دوسری حیوانی غذاؤں میں مختلف درجوں کی کراہت ہے جن چیزوں کی کراہت صحیح روایات کے ساتھ نبی صلی جن چیزوں کی کراہت صحیح روایات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ حرمت کے درجے سے قریب تر ہیں اور جن چیزوں میں فقحا کے درمیان اختلاف ہوا ہے ان کی کراہت مشکوک ہے رہی طبی کراہٹ جس کی بنا پر بعض اشخاص بعض چیزوں کو کھانا پسند نہیں کرتے یا طبقاتی کراہت جس کی بنا پر انسانوں کے بعض طبقے بعض چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں یا قومی کراہت جس کی بنا پر بعض قومیں بعض چیزوں سے نفرت کرتی ہیں تو شریعت الہی کسی کو مجبور نہیں کرتی کہ وہ خامخا ہر اس چیز کو ضرور ہی کھا جائے جو حرام نہیں کی گئی اور اسی طرح شریعت کسی کو یک بھی نہیں دیتی کہ وہ اپنی کراہت کو قانون قرار دے اور ان لوگوں پر الزام عائد کرے جو ایسی غذائیں استعمال کرتے ہیں جنہیں وہ ناپسند کرتا ہے أو أو ان اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو ان کی پیٹ یا ان کی آنٹوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی یہ مضمون قرآن مجید میں تین مقامات پر بیان ہوا ہے سورہ عال عمران میں فرمایا کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا ان سے کہو کہ لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو آیت ترانوے پھر سورہ نصاب میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جرائم کی بنا پر ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں آیت 160 اور یہاں ارشاد ہوا ہے کہ ان کی سرکشیوں کی پاداش میں ہم نے ان پر تمام ناخن والے جانور حرام کیے اور بکری اور گائے کی چربی بھی ان کے لیے حرام ٹھہرا دی ان تینوں آیتوں کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودی فقہ کے درمیان حیوانی غذاوں کی حلت و حرمت کے معاملے میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ دو وجوہ پر مبنی ہے۔ ایک یہ کہ نزول طورات سے صدیوں پہلے حضرت یعقوب یعنی اسرائیل علیہ السلام نے بعض چیزوں کا استعمال چھوڑ دیا تھا اور ان کے بعد ان کی اولاد بھی ان چیزوں کی تاریخ رہی حتیٰ کہ یہودی فقہ نے ان کو باقاعدہ حرام سمجھ لیا اور ان کی حرمت تورات میں لکھ لی ان اشیاء میں اونٹ اور خرگوش اور صافان شامل ہیں آج بائبل میں تورات کے جو اجزاء ہم کو ملتے ہیں ان میں ان تینوں چیزوں کی حرمت کا ذکر ہے احبار باب گیارہ آیت چار اور چھ استثناء باب چودہ آیت ساتھ لیکن قرآن مجید میں یہودیوں کو جو چیلنج دیا گیا تھا کہ لاؤ تورات اور دکھاؤ یہ چیزیں کہاں حرام لکھی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ تورات میں ان احکام کا اضافہ اس کے بعد کیا گیا ہے کیونکہ اگر اس وقت تورات میں یہ احکام موجود ہوتے تو بنی اسرائیل فورن لا کر پیش کر دیتے دوسرا فرق اس وجہ پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت سے جب یہودیوں نے بغاوت کی اور آپ اپنے شارے بن بیٹھے تو انہوں نے بہت سی پاک چیزوں کو اپنی مشگافیوں سے خود حرام کر لیا اور اللہ تعالی نے سزا کے طور پر انہیں اس غلط فہمی میں مبتلا رہنے دیا انڈشیا میں ایک تو ناخن والے جانور شامل ہیں یعنی شترمرخ بط وغیرہ دوسرے گائے اور بکری کی چربی بائبل میں ان دونوں قسم کی حرمتوں کو احکام تورات میں داخل کر دیا گیا ہے احبار باب گیارہ آیت سولہ اور اٹھارہ استثنا باب چودہ آیت چودہ پندرہ اور سولہ احبار باب تین آیت سترہ باب سات آیت بائیس اور تیئیس لیکن سورہ نساء سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں تورات میں حرام نہیں تھیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حرام ہوئی ہیں اور تاریخ بھی شہادت دیتی ہے کہ موجودہ یہودی شریعت کی تدوین دوسری صدی عیسوی کے آخر میں ربی یہودا کے ہاتھوں مکمل ہوئی ہے رہا یہ سوال کہ پھر ان چیزوں کے متعلق یہاں اور سورہ نصا میں اللہ تعالی نے ہر رمنا یعنی ہم نے حرام کیا کا لفظ کیوں استعمال کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدائی تحریم کی صرف یہی ایک صورت نہیں ہے کہ وہ کسی پیغمبر اور کتاب کے ذریعے سے کسی چیز کو حرام کرے بلکہ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے باغی بندوں پر بناوٹی شارعوں اور جالی قانون سادوں کو مسلط کر دے اور وہ ان پر طیبات کو حرام کر دیں پہلی قسم کی تحریم خدا کی طرف سے رحمت کے طور پر ہوتی ہے اور یہ دوسری قسم کی تحریم اس کے پھٹکار اور سزا کی حیثی سے ہوا کرتی ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُ الرَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا یعنی اگر تم اب بھی اپنی نافرمانی کے روش سے بعد آ جاؤ اور بندگی کے صحیح رویے کی طرف پلٹ آؤ تو اپنے رب کے دامن رحمت کو اپنے لیے کشادہ پاؤ گے لیکن اگر اپنی اسی مجرمانہ اور باغیانہ روش پر اڑے رہو گے تو خوب جان لو کہ اس کے غذب سے بھی پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے سَقُول الذيينَ أشَكُ لَ شَ أَلهَّهُم أَشَكْنَ وَلَا أَبَ أُنَا وَلَا حَوَّّْم نَ م شيءَيْ كَذَلِكَ كَذذَّبَ الذيينَ مِنْ قَبَلهِم حتىَ ذاقُ بَأسَنَاء تم تخرس یہ مشرق لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو چھپلایا تھا یہاں تک کہ آخرے کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹہراتے یعنی وہ اپنے جرم اور اپنی غلطکاری کاری کے لیے وہی پرانا عذر پیش کریں گے جو ہمیشہ سے مجرم اور غلط کار لوگ پیش کرتے رہے ہیں وہ کہیں گے کہ ہمارے حق میں اللہ کی مشیت یہی ہے کہ ہم شرک کریں اور جن چیزوں کو ہم نے حرام ٹھہرا رکھا ہے انہیں حرام ٹھہرائیں ورنہ اگر خدا نہ چاہتا کہ ہم ایسا کریں تو کیوں کر ممکن تھا کہ یہ افعال ہم سے صادر ہوتے پس چونکہ ہم اللہ کی مشیت کے مطابق یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس لیے درست کر رہے ہیں اس کا الزام اگر ہے تو ہم پر نہیں اللہ پر ہے اللہ اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں ایسا ہی کرنے پر مجبور ہیں کہ اس کے سوا کچھ اور کرنا ہماری قدرت سے باہر ہے فلو شاء پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا یہ ان کے عذر کا مکمل جواب ہے اس جواب کو سمجھنے کے لیے اس کا تجزیہ کر کے دیکھنا چاہیے پہلی بات یہ فرمائی کہ اپنی غلط کاری و گمراہی کے لیے مشیر الہی کو معذرت کے طور پر پیش کرنا اور اسے بہانہ بنا کر صحیح رہنمائی کو قبول کرنے سے انکار کرنا مجرموں کا قدیم شیوا رہا ہے اور اس کا انجام یہ ہوا ہے کہ آخر کار وہ تباہ ہوئے اور حق کے خلاف چلنے کا برا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا پھر فرمایا کہ یہ عذر جو تم پیش کر رہے ہو یہ دراصل علم حقیقت پر مبنی نہیں ہے بلکہ محض گمان اور تخمینہ ہے تم نے محض مشیت کا لفظ کہیں سے سن لیا اور اس پر قیاسات کی ایک عمارت کھڑی کر لی تم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ انسان کے حق میں فی اللہ کی مشیت کیا ہے تم مشیت کے معنی یہ سمجھ رہے ہو کہ چور اگر مشیت الہی کے تحت چوری کر رہا ہے تو وہ مجرم نہیں ہے کیونکہ اس نے یہ فعل خدا کی مشیت کے تحت کیا ہے حالانکہ در اصل انسان کے حق میں خدا کی مشیت یہ ہے کہ وہ شکر اور کفر ہدایت اور ضلالت طاط اور معصیت میں سے جو راہ بھی اپنے لیے منتخب کرے گا خدا وہی راہ اس کے لیے کھول دے گا اور پھر غلط یا صحیح جو کام بھی انسان کرنا چاہے گا خدا اپنی عالمگیر مسلحتوں کا لحاظ کرتے ہوئے جس حد تک مناسب سمجھے گا اسے اس کام کا اذن اور اس کی توفیق بخش دے گا لہذا اگر تم نے اور تمہارے باپ دادا نے مشیت الہی کے تحت شرک اور تحریم طیبات کی توفیق پائی تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ تم لوگ اپنے ان امال کے ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو اپنے غلط انتخاب راہ اور اپنے غلط ارادے اور صحیح کے ذمہ دار تو تم خود ہی ہو آخر میں ایک ہی فکرے کے اندر کانٹے کی بات بھی فرما دی کہ فل اللہ حجت البالغت شاہ الدا کو مجمعین یعنی تم اپنی معذرت میں حجت پیش کرتے ہو کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اس سے پوری بات ادا نہیں ہوتی پوری بات کہنا چاہتے ہو تو یوں کہو کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا بالفاظ دیگر تم خود اپنے انتخاب سے راہ راست اختیار کرنے پر تیار نہیں ہو بلکہ یہ چاہتے ہو کہ خدا نے جس طرح فرشتوں کو پیدائشی راسترو بنایا ہے اسی طرح تمہیں بھی بنا دے تو بے شک اگر اللہ کی مشیت انسان کے حق میں یہ ہوتی تو وہ ضرور ایسا کر سکتا تھا لیکن یہ اس کی مشیت نہیں ہے لہذا جس گمراہی کو تم نے اپنے لیے پسند کیا ہے اللہ بھی تمہیں اسی میں پڑا رہنے دے گا قُلْ هَلُمَّ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدَ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَخْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دے کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھپلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا یعنی اگر وہ شہادت کی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ شہادت اسی بات کی دینی چاہیے جس کا آدمی کو علم ہو تو وہ کبھی یہ شہادت دینے کی ضرورت نہ کریں گے کہ کھانے پینے پر یہ قیود جو ان کے ہاں رسم کے طور پر رائج ہیں اور یہ پابندیاں کہ فلا چیز کو فلا نہ کھائے اور فلا چیز کو فلا کا ہاتھ نہ لگے یہ سب خدا کی مقرر کردہ ہیں۔ لیکن اگر یہ لوگ شہادت کی ذمہ داری کو محسوس کیے بغیر اتنی جھٹائی پر اتر کہ خدا کا نام لے کر جھوٹی شہادت دینے میں بھی تعمل نہ کریں تو ان کے اس جھوٹ میں تم ان کے ساتھی نہ بنو کیونکہ ان سے یہ شہادت اس لیے طرف نہیں کی جا رہی ہے کہ اگر یہ شہادت دے دیں تو تم ان کی بات مان لوگے بلکہ اس کی غرض صرف یہ ہے کہ ان میں سے جن لوگوں کے اندر کچھ بھی راس بازی موجود ہے ان سے جب کہا جائے گا کہ کیا واقعی تم سچائی کے ساتھ اس بات کی شہادت دے سکتے ہو کہ یہ ضوابط خدا ہی کے مقرر کیے ہوئے ہیں تو وہ اپنی رسموں کی حقیقت پر غور کریں گے اور جب ان کے من جانب اللہ ہونے کا کوئی ثبوت نہ پائیں گے تو ان فضول رسموں کی پابندی سے بعض آ جائیں گے